تمام پاکیزہ کریمات بزرگی و برتری کے تمام برگزہ صرف اور صرف اللہ وریق کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تنہا تنہا اس اس کائنات کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے ہے مالک اور تنے تنہا اس ساری کائنات میں تصرف کرنے والا ہے بے شک اللہ رب العالمین جسے ہدایت دے توفیق دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالی اپنی توفیق سے محروم کر دے پھر کائنات میں دوسرا کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں درود و سلام و تمام امبیا علیہ وسلم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ العالمین نے سارے کائنات کے لیے سارے لوگوں کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم حضرین جمعہ پر خواتین اسلام آج ایک عظیم حدیث لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس عظیم حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم پیغمبر حضرت نو علیہ اللہ وسلم کی وصیت کو ذکر کر رہے ہیں مزد حاضرین وصیت یہ در اصل و نصیحت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی سفر پر جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو چند باتوں کی وہ نصیحت کرتا ہے کہ میری غیر حاضری میں تم اس طرح اس طرح اپنی زندگی گزارنا یہ سفر چاہے دنیاوی سفر ہو یا پھر آخرت کا سفر ہو یعنی موت کے وقت جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے موت کے وقت جو اپنے گھر والوں کو وہ نصیحت کرتا ہے اپنے گھر والوں کو جو باتوں کی وہ وصیت کرتا ہے یہ یقیناً بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں اور اگر یہ وصیت اور اگر یہ نصیحت حضرت نو علیہ صلاح وسلام کی ہے تب اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے نو علیہ صلاط وسلام یہ اول الرسول ہے یعنی رسولوں کا سلسلہ رسالت کا سلسلہ حضرت نو علیہ السلات سے شروع ہوا ہے اس دنیا کے اندر اللہ العالمین نے ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں کو مبوض فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے اور رسولوں کا دو سلسلہ شروع ہوا ہے تین سو سے زائد اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے حضرت نو علیہ صلاحت والے پہلے رسول ہے اور آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لہٰذا رسول حضرت نول علیہ صلاح وسلام ہے اور آپ کا شمار حضرت نول علیہ صلاح وسلم کا شمار العظم پیغمبروں میں ہوتا ہے جو جو ذکر پب العالمی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں نو علیہ صلاح ان برگزیدہ رسولوں میں سے ہوتا ہے اور نو علیہ نویہ کی جو زندگی ہے ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ابوالمی طویل دی ہے نو سو پچاس سال کا عرصہ تو صرف اور صرف اور انہوں نے دعوت کے مشن میں لگایا ہے نو سو پچاس سال لوگوں کو وہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف بلا رہے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے عمر پائی ہے اور اتنی لمبی عمر پانے کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بہت ہی اہم نصیحتوں کو انہوں نے اپنے بیٹوں کے حوالے کیا ہے آپ انہیں نصیحتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین العالمین مسند احمد مسدق الحاکم اور اسی طرح اللہ دب المفرت کی یہ حدیث ہے اور شیخرا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جب حضرت رہا چل نے اپنے بیٹے کو ایک اہم وسیع فرمائی اور کہا اے میرے بیٹے اے میرے لگتے جگر میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں میں تمہیں ایک وسیع پڑھ کر سنا رہا ہوں معلوم یہ ہوا کہ انسان چاہے نو سو پچاس سال اس دنیا میں گزار لے اور اپنا مقام و مرتبہ اس کا کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو آخر کار اس دنیا سے اسے رخصت ہونا ہی پڑے گا یہ دنیا فانی ہے اگر فنا کسی پر نہیں ہے تو وہ صرف اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے نو علیہ السلام وسلام نو سو پچاس سال سے زیادہ عرصہ گزار گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں اس وسیعت کو غور سے سنو اس کے بعد فرمایا ہاں دو باتوں کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور دو باتوں سے میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں تمہیں بچنے کی تاکید کرتا ہوں آ مرو کبیلا اللہ سب سے پہلی نصیحت یا سب سے پہلی بات جس کا میں تمہیں حکم دینا چاہ رہا ہوں اور جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ لا الہ الا اللہ ہے کلیمے کی عظمت کو تم جانو اس کلیمے کی عظمت کو تم پہچانو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ بہت ہی عظیم کلیمہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ یہ سب سے عظیم کلیمہ ہے یہ سب سے عظیم کلیمہ ہے اور اسی کلیمے کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے تمام امب علیم و سلاۃ کو اور تمام پیغمبروں کو بھیجا ہے نسخی و ماہیا جو عبادتیں ہیں میری جو ریاضتیں ہیں میری جو نماز ہے اور میرا جو قربانی کرنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شریق اللہ اللہ رب العالمین کا کوئی ساجدار نہیں اللہ رب العالمین کی بندگی کے اندر کوئی شریک کار نہیں حکم اللہ کا خود بھی کریں اور اپنی قوموں کو اپنے گھر والوں کو اسی کلیم کے وہ لوگ نصیحت کرتے رہے اور میں پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے اس کا معنی کیا ہے یہ کلمہ اس کے اندر نفی بھی ہے اور اس کے اندر اسباب بھی ہے لا الہ یہ نفی ہے جتنے مابودان باطلاح ہے ان تمام مابودان باطلا سے عبادت کی نفی کی جا رہی ہے ان کے مابود ہونے کی نفی کی جا رہی ہے برحق نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے ایسی کوئی ذات بھی نہیں ہے اس کے بعد اس بات کیا جا رہا ہے صرف وصف اللہ رب العالمی کے لیے کہا اللہ, اللہ کے سوائے یعنی مابود برحق اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ صرف وصف اللہ رب العالمی کی ذات ہے کیا ہم نے اس کلیمے کو سمجھا ہے کیا مسلمانوں نے اس کلیمے کی عظمت کو جانا ہے کیا مسلمانوں نے اس کلیمے کا معنی و محفوظ سمجھا ہے مجھے آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس کا علم ہونا چاہیے یہ کلمہ صرف اور صرف زبانی اقرار کرنے یا زبان سے دہرانے کا کلمہ نہیں ہے بلکہ اس کا مجھے اور آپ کو پختہ علم ہونا چاہیے من مات وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ بخل الجنہ جو کوئی شخص اس حالت میں اس کی وفات ہو کہ وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ کیا ہے اسے علم تھا اس کلمہ کے بارے میں تو یقیناً وہ جنت میں جانے والا ہے ہمیں علم ہونا چاہیے اگر ہمیں اس کلیمے کا مفہوم معلوم ہو اس کا علم اصل اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم جو نصارہ ہیں جو عیسائیاں ہیں ان کی جو گمراہیاں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا بس وہ عمل کرتے چلے جاتے تھے اس کلیمے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کلیمے کے جو تقاضے ہیں ان پر مجھے اور آپ کو کاربن ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم صرف زبانی کہیں گے اور عمل کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں آئے گا تو یقیناً اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں جیسے یہودیوں کو جوس کو اس کلیمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ جانتے تھے اس کلیمے کے بارے میں لیکن اس کے باوجود وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے اور اس کلیمے کے لیے جب ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کا ہمیں علم ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پوری سچائی کے ساتھ اس کلیمے پر مجھے آپ کو کاربن ہونا چاہیے اس لیے کہ جو منافقین تھے جو منافقین تھے جو سے وہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے لیکن سچے دل سے اسے تسلیم نہیں کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو اس کلیمے کا علم بھی حاصل کرنا ہے اس کلیمے کو بار بار اپنی زبانوں سے دہرانا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پوری سچائی اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کلیمے پر مجھے اور آپ کو جمے رہنے کی ضرورت ہے ہماری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے ہماری ریاضتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے کی عبادتیں مالی عبادتیں ہوں اسی طرح بدنی عبادتیں ہوں جسمانی عبادتیں ہوں دلی عبادتیں ہوں قلبی عبادتیں ہوں ساری کے ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ عالمین کے لیے ہونی چاہیے اور پھر اس کلیمے کی عظمت کو وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا لو ان السماوات في كفه واحده ولا اله الا الله في كفه واحده لا رجح بهن لا اله الا الله اے میرے بیٹوں اس کلمے کی عظمت کو جانو اس کلمے کے مقام و مرتبے کو جانو اگر ساتوں اسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پڑھنے میں اس کلیمے کو رب دیا جائے تو کلیمے کی یہ عظمت ہے آسمانوں کی وسعت کا مجھے آپ کو اندازہ ہے کیا آج تک کسی نے آسمانوں کی وسعت کا اندازہ لگایا ہے کیا ہم آسمانوں کی وسعتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں صاحبہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات معروف تھی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت تھی تو ساتوں آسمانوں کو ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمینوں کو اس کے ساتھ رکھ دیا جائے زمین کا کتنا ویٹ ہے یا اس کا کتنا وزن ہے لوگ عام طور سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جن لوگوں نے اس کا اندازہ لگایا ہے جو جانکار ہے وہ, وہ کہتے ہیں کہ فائیو تھاؤزینڈ نائن इस जमीन سیونٹی فور ٹریلین کلو اس زمین کا وزن ہے یعنی چھ ہزار کلو اس زمین کا ریٹ ہے اس کا اتنا وزن ہے تو اللہ کے نبی حضرت کے عظمت اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک پڑھے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھے میں اگر لا الہ اللہ کو رکھ دیا جائے تب بھی لا الہ इस के निमित्त अजमत तो तुम जानो السماوات السبع والاراضين السبع کیا خالقت مبہما اگر ساتو آسمان وسمت لا, الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کے سامنے, لا الہ الا اللہ کی طاقت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر وہ لا الہ الا اللہ سے تکڑائے گا تو ساتوں آسمان و سات زمین یہ پاس پاس ہو کر رہ جائیں گے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لا الہ الا اللہ ان ساری چیزوں کو توڑ کر رکھ دے گا حیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اشارہ دیا تھا کہنانوے شرک نہیں کیا ہوگا اس کے پاس جو نیکی ہوگی وہ لا الہ الا اللہ کی نیکی ہوگی بندے کو بلایا جائے گا اس کے نیکیاں اس کے جو گناہ ہیں ننانوے دفعہ سے ایک پڑھے میں رکھ دیے جائیں گے میزان جو قیامت کے دن قائم ہوگا اور ایک پڑھے میں اس کی جو ایک نیکی ہے جو ایک پرچی میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ اس کے دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے گا وہ بندہ کہے گا کہ اتنے زیادہ گنا ہے ننانوے دفاتر گناہ کے موجود ہے ایک ایک نیکی ہے ان سارے گناہوں کے اہمیت ہوگی اللہ تعالی کہے گا تو نہیں کیا جائے گا فرماتے ہیں جس پرلے میں لا اللہ جو نیکی رکھی گئی تھی توحید کی نیکی جو رکھی گئی تھی وہ پڑا بھاری ہو جائے گا اس کے سامنے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ بالعالمی کے سامنے کم ہو جائیں گے شی اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے اور توحید کے سامنے توحید کے عظمت کے سامنے کوئی چیز بھی تہر نہیں سکتی ہے توحید کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے توحید کو سمجھنے اور توحید کو سمجھانے کی ضرورت ہے آج عام طور پر لوگ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہ تم ہمیشہ صرف اور صرف توحید کے بارے میں تم لوگ باتیں کرتے ہو صرف اور صرف ہمیشہ توحید کے تعلق سے ہی تم سمجھانا چاہتے ہو جب بھی خطبہ دیتے ہو جب بھی درست رکھتے ہو صرف اور صرف توحید ہی کے مطالعے رکھتے ہو اور تمہارے پاس توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہیں گے ہمارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یقیناً ہمارے پاس اگر یہ نیکی ہے توحید کی نیکی اور کلیم لا الہ الا اللہ تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندے بن کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس گلمی کے عظمت کو سمجھیں اور پھر اس کے متعلق اس کے معنی و ومعفوم کو سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی اس کے معنی و ومفوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام وسلم فرماتے ہیں دوسری جو چیز اس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ وبی ہمدی صبح اللہ وبی ہم میں اللہ رب العالمین کو پاک قرار دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ یہ معنی ہے اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام ایبوں سے تمام نقائص سے پاک قرار دیں اللہ ابلامین تمام ایبوں سے پاک ہے اللہ رب العالمی کی ذات تمام نقائص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے وما اللہ اللہ رب کو نیند آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اونگ آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی خلقت کی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمیں کسی قسم کی تھکن بھی لائق نہیں ہوئی ہے اور یہ جو یہودی کہتے ہیں جیسے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے, ویسے وہ کرتا ہے اور بندوں پر اللہ رب کی رحمت ان کو وہ نیچاور کرتے ہی رہتا ہے اللہ رب العالمین کے ذات تمام نقائب سے تمام ایبو سے پاک اللہ رب العالمی ذات ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے حمد کے ساتھ اللہ تعالی کی تصبیح بیان کیجیے اور اللہ بلان کی یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ اس کے مطالف فرمایا کو لیشائی اس کریمی کی عظمت کو جانو جو بھی مخلوق اس کائنات کے اندر ہے چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو ہر چیز کی یہ نماز ہے یہ جو کریمہ ہے یہ جو تسبیح ہے یہ ہر چیز کی سلاد ہے ہر چیز کی نماز ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ وبد ہی کا ورد کر رہا ہے کے مطابق اسراء آیت نبفتی اللہ له السبع والارض ومن وإنی اللہ بحمده ولكن لا انہو غفورا کہ ساتو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تصبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی وہ تصبی بیان کر رہی ہے ہر چیز اللہ تعالی کی تصویر بیان کر رہی ہے ولیکن لا ہاں ہا ان کی تصبیح کو انسان و جنا سمجھ نہیں سکتے بس اوقات بعض احادیث آئی ہیں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہاں پر جو کنکریاں تھیں وہ تصویر بیان کر رہی تھی اور تمام صحابہ نے ان کی ان تصبیحات کو سنا ہے تو ہمارا یہ یقین ہے جیسا کہ قرآن مجید نے یہ بات شاہ فرمائی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصبیح بیان کرتی ہے ہر چیز کی نماز ہے اور اس کلیمی کی عظمت کو سمجھو اور پھر فرمایا وہ بے ہا یور ذکر سبحان اللہ وب الحمد یہ اتنا عظیم کریمہ ہے یہ اتنا اتنی عظیم تصویر ہے کہ اس کے ذریعے تمام مخلوقات کو اللہ تعالی روزی روٹی دیتا ہے جتنی مخلوقات کو اللہ رب العالمی روزی روٹی دے رہا ہے ان کی اسی تصویر کی بدولت اللہ رب اکبوالعالمی دے رہا ہے یہ تمام مخلوقات اللہ تعالی کی عظمت کو جانے والی ہے اللہ العالمین کی عظمت کو یہ جانتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ جانتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید سے یہ واقف ہے چنانچہ اللہ ابوالعالمی کو تمام عائبوں سے پاک قرار دیتی ہے اللہ رب العالمین کی تنظیح تنظیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تصویر یہ بیان کرتی ہے چنانچہ ان کو اسی کے ذریعے سے رزق دیا جا رہا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق ملے اللہ رب العالمین ہمیں روزی روٹی سے نوازے اللہ رب العالمین ہمارے معاش کا مسئلہ حل فرما دے تو یقینا اس تصویر کو مجھے آپ کو پڑھنا چاہیے سبحان اللہ وب حمد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کردیمیں ایسے ہیں جو زبان پر بالکل لیکن اللہ ہے, ان کا عجر و بھی بے انتہا ہے اور بولنے کے لیے بھی بہت ہی آسان ہے حکم دیا اور ان دو باتوں سے انہوں نے روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہم جانتے ہیں اس کا معنی وہ مطلب کیا ہے کبر کا معنی ہمیں آپ بتلائیے لیکن کیا آج کا مسلمان ڈرتا ہے شیر کا مطلب کیا ہے کیا ہم جانتے ہیں شیر کا مطلب کیا ہے اس زمانے کے کفار بھی شرقہ مطلب جانتے تھے اس لیے مار لو اس کو تسلیم کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر واقع کے اندر تو ان لوگوں نے کہا تھا آپ نے تمام معبودانوں معبودوں کی عبادت کو بالکل کلا قرار دیا اور صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں یعنی کفار و مشرقین جو کفار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار و مشرقین تھے وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو جانتے تھے وہ شیر کا مطلب کو بھی جانتے تھے اس لیے صاحبہ نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیر کے مطلب کو تو ہم جانتے ہیں اور شیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خسائش میں اللہمین کے خصائص میں غیر اللہ کو شریک قرار دینا ان تجعل للہ ندن کہ تم اللہ تعالی کے مساوی اللہ تعالی کے برابر دوسرے لوگوں کو بنا دو غیر اللہ کو بنا دو اور جبکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا پیدا کرنے والا تمہارا خالق اللہ رب العالمین ہے لیکن اس کے باوجود تم غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو اللہ تعالی کے برابر کیسے قرار دیتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کی بالتیں کرتے ہیں دیگر لوگوں کے لیے سزے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں حاجت روائی کرتے ہیں مشکل خشا دوسرے لوگوں کو تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا جب اپنے پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے تمہاری ہی تو ہم عبادت کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اور تم بھی یہی پر موجود ہو یقیناً ہم میں تھے جب اللہ رب العالمین کے برابر ہم تمہیں قرار دیتے تھے ہم یہ جانتے ہیں کہ مشرقین کا جو شک تھا وہ سفارش کا شعر تھا وہ لوگ غیر اللہ کو غیر ضروری طور پر نا سفارشی قرار دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو نظر نیاز ہوا کرتے تھے وہ لوگ انہیں چڑھایا کرتے تھے اور زیر اللہ کو اللہ عبدالعالمین کے وہ لوگ برابر کبھی نہیں مانیں لیکن یہ جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے جو کرتے تھے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ عبدالعالمین کا برابر قرار دے رہے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ ہم کے ہمارے پاس ایک اچھی سواری ہو جس کے اوپر ہم سوار ہو کر جائیں کہا کہ نہیں یہ تک نہیں ہے ہمارے پاس ایک اچھا جوتا ہو جسے ہم پہنے اور جس کا تسمہ بھی بہت ہی بہترین ہو کہا کہ نہیں نہیں اچھے جوتے پہننا اچھے کپڑے پہننا اچھی سواری استعمال کرنا یہ تکور میں نہیں آتا ہے پھر فرمایا کیا یہ تکبر میں ہے کہ ہمارے دو صحباب ہیں ہمارے یار ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, ہیں، مجرسے قائم کرتے ہیں کیا یہ تک جی نہیں یہ تک میں نہیں آتا صاحب کے حص کو دیکھیے وہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ تکبر کیا ہے اور اگر یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہے اگر یہ چیزیں تکبر میں آتی تو یقیناً وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبل یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلا دے حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیق جانے حق کو ٹھکرا دے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ حق یہ ہے صحیح عبادت کا طریقہ یہ ہے صحیح دین یہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس سچائی کو چھوڑ دے سچائی کا انکار کر دے اور پھر اپنے باطل چیزوں کا پر, پر ہی اڑا رہے انسان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے آبا و افزا جس دین پر تھے یا جن چیزوں پر تھے وہ بالکل باطل ہیں صحیح دین دین اسلام ہے اور صحیح طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے باوجود اگر وہ اسی پر اڑا رہ رہا ہے تو یہ تکبر ہے کہ وہ حق کو جھٹلا رہا ہے سچائی کو جھٹلا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو ہفید جانے آپ اچھا کپڑا پہنے آپ اچھی سواری کریںچے گھر میں अच्छे تمام اللہ रहे الرمی نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس کو استعمال کریں لیکن جنہیں یہ نعمتیں حاصل نہیں ہے آپ ان کو حالت کی نگاہ سے نہ انہیں کمزور تصور نہ کرے آپ اچ... آپ اچھا لباس پہنا ہے حقیر ہیں کمتر ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے اللہ رب العالمین آزما لیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دے تو اس کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے تو لہٰذا لوگوں کو حقیقے ایک مسلمان کا برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دیگر بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے کنٹر سمجھتا ہے یہ حضرت نو علیہ صلاحت کی نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے آخری وقت میں کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آخری لمحات میں مرنے سے پہلے جو آدمی بیان دیتا ہے جو نصیحت نصیحت کرتا ہے جو باتیں بیان کرتا ہے سارے لوگوں سے تسلیم کرتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس موقع پر وہ حق بولے گا سچ بولے گا وہ کوئی جھوٹ یا کوئی ایسی غیر ضروری بات وہ کرنے والا نہیں ہے نو علیہ صلاۃ والسلام سو پچاس سال گزارنے کے بعد اور ساری زندگی توحید کی طرف بلانے کے بعد بھی جب اپنے بیٹے کو وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم توحید پر رہنا لا الہ الا اللہ کی عظمت کو سمجھنا سبحان اللہ کی عظمت کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کی پاک ہمیشہ بیان کرتے رہنا شرک سے دور رہنا تکبر سے دور رہنا تو یقیناً مجھے آپ کو اس بات کا اس سے اندازہ ہوگا کہ توحید کتنی بڑی دولت ہے توحید کتنی عظیم عبادت ہے اور توحید کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ابلعالمین ہم تمام کو توحید کو سمجھنے اور اسے اپنانے اور شر کو سمجھتے ہوئے توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین اپنی عبادتوں میں خالص اللہ رب العالمین کو پکارنے اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق ادا فرمائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر قائم اور دائم اور پابند رکھے اور جب ہمارے دنیا سے انتقال ہو وفاق ہو تو کریم لا الہ الا اللہ پر ہمارا انتقال ہو اور ہمارا حشر نیک متقل اور صالح بندوں کے ساتھ ہو اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے صالح بنائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفایا گلا صحت کاملہ نصیب فرمائے ہمیں سے جو پریشان حال ہے اللہ ابلا عالمین انہیں ان کی پریشانیوں سے نجات دلا دے ہمیشہ جو بے روزگار ہے اللہ ابلا عالمین ان کے لیے حل روزی انتظام فرما دے اور ہم میں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ رب ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما دے ہمیں ہم جو بے اولاد ہیں اللہ رب انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں پر ٹھنڈک بنا دے اللہ تعالی ہمارے خواتین کی حفاظت فرمائے اللہ رب العلم دین کا صحیح جذبہ نصیب فرمائے پردے کی پابندی کرنے کے توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے و و دعوانا الحمدللہ رب العالمین معزز حاضرین یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے صحابہ اکرام کے درمیان رجب کے متعلق جو بات تھی وہ صرف اتنی تھی کہ وہ لوگ رجب کو رمضان کی تیاری میں لگایا کرتے تھے رجب کے اندر جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہے صلاح کے تعلق سے کہ جمعے کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جائے بارہ رکب پڑھی جائے اس طرح اس طرح پڑھی جائے وہ جو حدیث ہے وہ موضوع حدیث ہے منگڑک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی نماز رجب کے پہلے جمعے میں مغرب اور شاہ کے درمیان بالکل بھی ثابت نہیں ہی ہے رجب کے روزے, اگر کوئی رکھ رہا ہے تو ہمیشہ جو روزے رکھتا ہے تو روزے رکھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود رجب کے روزوں کی کوئی خاص فصیلت نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سلف صحلح کے نزدیک رجب کی اہمیت تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور پھر شاہوان کا جو مہینہ ہے اپنے اس بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو یقینا ہم اس کے پھلوں سے ہم مستفید ہونے والے ہیں تو لہذا رمضان کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے رمازن کی پابندی ہے ذکر و اذکار کی پابندی ہے توال تلاوت قرآن مجید کی پابندی ہے جتنا زیادہ ہم آپ پابندی دکھائیں گے اور ابھی سے اپنے آپ کو پابند کریں گے جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو یقیناً اپنی عبادتوں میں اور اپنے روزے کے اندر ہم لذت پائیں گے اور رمضان کے اندر جو فطور آ جاتا ہے تھوڑے دیر عبادت کر کے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ویسی کی فکر نہیں ہوگی اللہ, دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نسیب فرمائے اور رمضان کے اندر بہترین عبادت کر کے اچھی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے خوشن حاصل کرنے کے والله <سؤال> انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم مجيد وبارك اللهم على خلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانصار الصحابه وان اهل بيته اجمعين وان نماهم بعافيتك وجودك ياك يا ملك الرمين الشرك والمشركين اللهم سلم من نصر الدين من خذل عبادك الموحدين امين واخذوا